اسلط والسلام عليك يا رسول اللہ تو السلام علی کا رسول اللہ واحلہ علی کبا صحاب قیا حبیب اللہ علی کبا صحابیا حبیب اللہ اسلطلام يا کا نبی اللہ علی قیا نبی اللہ واحلہ علی کا صحابی يا نور الله علی کبا صحابی يا نور اللہ میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا فرمان علی شان ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ال اللہ علی الحبیب... صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یاری آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی دکھیا امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر ایک مرتبہ پھر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالس کے جوابات اور ان کا حل قرآن پاک کی آیاث کریمہ بزرگان دین اللہ المبین کے اقوال اور تاویزات اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سائی کرتے ہیں مدنی پھول سننے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے درود و سلام بھی پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں مدنی التجا کروں گا اپنی ساتھ ڈائری اور قلم لے کر بیٹھ جائیں ہمتن گوش ہو کر اس پورے سلسلے میں شامل رہیں اور حسب ضرورت دعائیں روحانی علاج مدنی پھول یہ تحریر کرتے چلے جائیں تاکہ یہ ہمیں کام بھی آ سکے ویٹی مٹی اسلامی بھائی جو قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سلسلے میں ہمیں جو کال موصول ہوئی ہیں اس کی طرف بڑھیں پچھلے دنوں جو سیلاب سے متاثر عاشقان رسول ہیں جو خیبر پختونخوا پنجاب اور بلوچستان میں جو سیلاب آیا جس کے سلسلے میں الحمد عارضی طور پر دعوت اسلامی اسلامی نے بھی اس سلسلے میں خدمت سرانجام دی اور اس سلسلے میں اسپیشل ٹرانسمیشن بھی الحمد دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر یہ براہ راست نشر بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ سیلاب نے سرحد کشمیر اور پنجاب کے کچھ علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا سرحد یعنی اس میں تباہی مچا رکھی ہے اور اطلاعات کے مطابق ہزاروں جانیں لقمائے اجل بن چکی ہیں کم و بیش پچیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں موجودہ آزمائشی حالات کو دیکھتے ہوئے سیلاب زدگان مسلمانوں کی مدد کے لیے رقم خوراک کپڑے بسترے اور ادویات ان سارے سلسلوں کے لیے الحمد دعوت اسلامی نے اپنے سترہ مراکز قائم کیے ہیں پاکستان بھر میں اور اس کے لیے الحمد مدنی چینل پر ہم ٹکر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو Uh, ان سترہ مقامات جو اجتماع گاہیں ہیں اور فیضان مدینہ ہیں مدنی مراکز ہیں تو ان کے نمبر بھی مطلب یہ چل رہے ہیں اور مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یقیناً بہت ساری اسلامی بھائیوں نے اس سلسلے میں اپنے عطیات خوراک بستر ادویات کپڑے ان ساری چیزوں کے ساتھ, ساتھ جو ہے وہ دعوت اسلامی کہ ان مدنی مراکز میں ان جو مراکز بنائے گئے ہیں ان میں اپنی یہ ساری چیزیں جمع بھی کروائی ہیں ہمارے الحمد باب المدینہ کراچی میں بھی اس سلسلے میں بہت تعاون الحمدللہ عاشقان الرسول رسول کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ جس میں ہم سب نے مل جل کر ان کی مدد کرنی کیونکہ وہ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ کلپ ہمیں جو نظر آتے ہیں کہ وہ جانور بے رہے ہیں اور جانے جو ہیں انسان وہ سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں گھر بیٹھ گئے ہیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں دیہات اجڑ گئے ہیں اور کئی کئی یوں سمجھ لیں کہ کئی کئی دیہات جو ہے وہ صفا اسی سے مٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے تو الحمد باب المدینہ کراچی میں بھی سیلاب سے متاثر اسلامی بھائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے عاشقان رسول کے لیے یہ بہت زیادہ مدنی احتیاط یہ جمع ہوئے ہیں سلسلے میں مزید پیش بھی ہو رہے یہ کام بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ الحمد للہ آج کے سلسلے میں رکن شورا بھی موجود ہیں باب المدینہ کراچی میں جو مدنی اتیات اور جو اس سلسلے میں سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کے لیے عاشقان رسول کے لیے جو کچھ کارکردگی ہوئی بزرگ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ارشاد فرما دیجی الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تبلیغ القران والسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 77 ممالک میں پران و سنت کی خدمت کر رہی ہے اور اکتالیس سے زیادہ شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے گزشتہ دنوں جب نگران شورا نے بذریعہ ٹیلی فون چند ایک اراکین شورا کچھ بیمار بھی تھے کچھ دیگر مسائل کے جو اسلام بھی شکار تھے ان کی عیادت و تعزیت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تو انہی میں خیبر پختونخوا کشمیر اور پنجاب کے کچھ متاثرہ علاقوں کے حوالے سے جب اس پر گفتگو ہوئی تو پھر اس پر غور کیا گیا کہ دعوت اسلامی چونکہ اس کا پورا ایک نظام ہے اور پاکستان میں کم و بیش تیس ہزار سے زیادہ ذیلی حلقے ہیں تو یہ دیکھا جائے تو ہر مسجد میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے اور عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ جس میں پوری سمجھے ہماری قوم کو اس نے مطلب ہلا کر رکھ دیا اور جو آپ پچیس لاکھ افراد بتا رہے ہیں تو مجھے اطلاع کچھ ایسی ملی کہ وہ تعداد پینتیس سے چالیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور جانے بھی یہ کہ اب جو بچھڑ گئے اگرچہ والدین ایک تسلی دیتے ہیں اپنے دلوں کو کہ میرا بیٹا بہ گیا ہے یہ کہیں قریب میں مل جائے گا لیکن اب وہ تو وقت گزرے گا تو پتا چلے گا کہ آیا بیٹا ملتا بھی ہے اس کی لاشی ملتی ہے یا زندگی بھر کا ایک مطلب ایک ارمان رہ جاتا ہے کہ میں ملوں گا نہیں ملوں گا کیونکہ جو بچھڑ جاتا ہے تو کہتا ہے نا اس کی موت کی خبر مل جائے تو مجھے تسکین تو ہو جائے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ خیال ہوا, خیال ہوا خیال کہ جس نے پوری قوم کو ہلا دیا بچے بچھڑ گئے کسی ایک کل ایک اسلام بھائی سے فون پہ بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہمارا فلاں کشمیر میں فلاں مقام پر پورا خاندان آباد تھا پہاڑی پر یعنی کہ اس زور کے ریلے آئے ہیں کہ ہمارے پورے خاندان کے گھر دے گئے ہیں. اللہ اور مطلب ہم کسی طرح اسکولوں میں ادھر ادھر مطلب مطلب جمع ہو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور بعض شہروں کا تو پتا چلا کہ چالیس روپے کی روٹی اور بیس بیس پچیس پچیس روپئے کا ایک گلاس پانی مل رہا ہے تو جب ایسی صورتحال کا جب تذکرہ ہوا تو ظاہر ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بنیاد رکھی تو اس میں یہ طے ہوا کہ جس طرح دعوت اسلامی نے ایک مختصر سے وقت میں مطلب سیلا زلزلہ زدگان کی جو مدد کی تھی اور جس طرح لوگوں نے ایک مطلب وہ تعاون کیا اور اعتماد کیا کہ دعوت اسلامی کے واقعی ایسا نیٹ ورک ہے کہ جو ان تمام متاثرین کو بروقت امداد پہنچا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دعوت اسلامی کا تو ایک نیٹ ورک ہے پوری پورے ملک میں یا دنیا بھر میں بھی تو اس پر یہ ہوا کہ کیوں نہ اس کام کو ہم اگر اس امت کی خیر خواہی میں ہم اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں تو اس پر الحمدللہ ہماری مرکزی مجلس شعرا نے اس بات کو طے کیا کہ ہم ان سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں ان کی ہم مدد کریں الحمد للہ اس میں ملک بھر میں فورن ہی مطلب اس کا نظام بنایا گیا مجلس بنی جی الیون اسلام آباد کو اس کا مرکز بنایا گیا سترہ بڑے شہروں میں ان کے مراکز یعنی پرسوں ہی آباد ہو چکے تھے اور پھر یہ ذمہ داری ہوئی کہ بھائی آپ اپنے شہروں میں کیا کریں گے تو باب المدینہ کراچی میں یوں تو دو سو سے زائد مدنی منوں کے مدارس ہیں تو الحمدللہ للہ آج ہم نے اس میں مشاورت کر لی ہے اور تقریباً دو سو سے زائد مدارس المدینہ میں ہمارے مکاتب قائم ہو چکے ہیں الحمد اور اسی طرح, طرح جتنے بھی جامعت المدینہ ہیں یعنی بیس سے زیادہ جامعت المدینہ میں ہمارے مکاتب قائم ہیں تو یہ ایک ایک ایزی پوائنٹس ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے یہ ایسے مراکز ہیں جو تقریبا ہر علاقے میں آپ کے اپروچز پر ہیں یعنی آپ آسانی جو آپ کو ادویات دینی ہیں جو بستر دینے جو خوراک دینی ہے یا جو بھی رقوم آپ کو جمع کرانی ہے آپ مدارس المدینہ میں رابطہ کریں کل صبح آٹھ بجے انشاءاللہ شاء اللہ مدرسے کھلنے کھلیں گے اس کے بعد بھی ہمارے ذمہ داران کا یہ ذہن ہے کہ ہم شام میں رات میں بھی یہاں پر اس طرح سے رابطے میں رہیں گے کہ بآسانی با ان شاء اللہ جو, جو اس قسم کی اشیاء جمع کرانا چاہیں تو وہ جمع کرا سکتے ہیں تو باب المدینہ میں دو سو سے زیادہ مدارس ہیں اس کی لسٹیں انشاءاللہ ہم ارینج کر رہے ہیں آج کو یہاں کے حالات بھی ایسے تھے کہ ہم اس کو کھول نہیں سکیں تو انشاءاللہ ان کی باقاعدہ لسٹ بھی ہم مدنی چینل کی مجلس کو دیں گے جو وقتاً فقتاً اس کو مطلب چلائیں گے بھی کہ بھائی ان ان مقامات پر ہیں یہ ذمہ داران کے نمبر ہیں پھر باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو کل سے ہی الحمدللہ یہاں پر مکتب مرکزی مکتب مرکز قائم ہے کہ آپ کہیں سے بھی اگر یہاں چیز پہنچانا چاہے تو یہاں پہنچا دیں اور اس کے علاوہ یہ بات جو ایک اور بھی ہے کہ چونکہ ہر مسجد میں دعوت اسلامی کا اسلام ہی موجود ہے آپ علاقے میں کہیں نکلتے ہیں مارکیٹ میں کہیں نکلتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو سبز امام والا دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والا اسلام بھائی جو ہے وہ موجود ملے گا آپ اس ذمہ دار اسلام سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ قریبی مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں رابطہ کر کے آپ کی ان اشیاء کو پہنچائے گا اور وہ اشیاء جو ہے وہ فیضان مدینہ میں جمع ہوں گی اور جو ہماری جو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو مجلس بنائی گئی ہے جس کی نگرانی بھی ایک رکن شورا ہی کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان تمام اشیاء کو جو متاثرین ہیں ان کو پہنچانے کا باقاعدہ اس میں ہمارا نظام بن گیا ہے دلد اور دلد یہ دلد الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تربیت کا صدقہ ہے جیسا کہ وہ گزشتہ کل ہی امیر علیہ سنت نے جو اس پر ترغیب دلائی تو فوراً نگرانی شعراء نے مطلب وہ اس پر مزید وضاحت کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں جو حدیث پاک نقل کی جو امیر علیہ سنت نے اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمائی کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کا جی خوش کرنا ہے اب آج کے اس وقت میں جب ہم لذیذ لذیذ غذائیں بغیر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم گھر پہ بیٹھ کے جوس پی رہے ہیں شربت پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں وہ متاثرین جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھانا نہیں ہے ان کے پاس ان کا پینا پانی میں پڑے ہیں لیکن پانی پی نہیں سکتے وہ کھانا مطلب ان کے سامنے دہ گیا اب کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا رقم نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں لباس جو تھا وہ سب دے گئے جو ہے اب جسم پر وہی ہے بچے مطلب بلک رہے ہیں دودھ سے دیگر معاملات اگر احساس کریں تو واقعی بہت کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ دعوت اسلامی کی ایک انفرادیت دیکھیں الحمدللہ یہ مطلب کسی بھی شعبے کی طرف جاتے ہیں عارضی ہو یا مستقل مدنی کام کر رہے ہوں جیسے یہ میں جو میل آئی تھی اس کو میں پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے وہ جو اعلان لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے توجہ رہے کہ راہ خدا میں اچھی چیز دی جائے یعنی وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک اچھی ترغیب دے دی گئی کہ اب جو آپ نے جس طرح مطلب اس کا پورا بیان کیا تو ظاہرہ جذبات میں آ کر اسلامی بھائی کہیں گے کہ واقعی میرے پاس تو دس جوڑے رکھے ہوئے ہیں میں اپنے چار جوڑوں میں کام چلا سکتا ہوں چھ جوڑوں میں کام چلا سکتا ہوں باقی چار جوڑے میں پیش کر دوں تو اب وہ چار جوڑے جو مجھے پیش کرنی ہے تو دعوت اسلامی رہنمائی کرے کہ اچھی چیز رائے خدا میں دی یہ بھی ایک شیطان وہ امیر میں چوٹ لگانے کے لیے فرماتے نا کہ وہ جیب میں اگر نوٹ پڑے ہیں اور خیرات بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے مراور نوٹ کون سا ہے دس روپئے وہی ہے اس کی قیمت وہی ہے دس کے ہی پانچ نوٹ پڑے ہیں تو جو سب سے گلا سڑا مریل نوٹ ہوگا نا وہی نکال کے دیں گے تو اس میں بھی ہمارا کہ کڑک نوٹ جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو بہت اہم بات یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اگر جذبات میں آ کر اگر اپنے گھر کے وہ بستر جو مطلب بدبو دار ہوں گے اور بالکل مطلب گلے ہوئے ہوں گے جن کو رکھنا ہی مطلب وہ مجلس کے لیے پڑے کیونکہ سیلاب زدگان میں ہوا تھا ایسا زلزل زلزل زلزل زلزل زلزلے والوں میں زلزلے والوں میں جب لوگوں نے اپنا گھر خالی کر لیا تھا کہ جو بھی ایکسٹرا چیز تھی ساری کی ساری بھیج دی تو مطلب ظاہر ہے وہ ایسی چیز بھیجنے کے لائق ہی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بھی توجہ دلائیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کو کل جو ہماری مارکیٹیں ہیں اناج مارکیٹ ہے میڈیکل مارکیٹ ہے اس طرح کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں بھی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی گاڑیاں بھیجیں گے تاکہ جو اس میں ایسے افراد کے جو اس طرح کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ آدھ واتھ وہی سے اناج اٹھائیں ڈالیں میڈیکل مارکیٹ میں میڈیکل کی دوائیں خریدیں اور ڈالیں تاکہ یہ بھی ایک آسان اپروچز کے لیے تاکہ مارکیٹوں میں یہ گاڑیاں موجود ہوں گی آپ ان کے ساتھ تعاون کریں ان اللہ اللہ تعالی چاہے گا ہماری نیت ہے کہ متارس ترین کو جلد از جلد بر وقت یہ تمام اشیاء پہنچیں انشاءاللہ. تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں اور آپ بھی اس کے ثواب کا حقدار یہ سورہ بکرا کی آیت نمبر ون سیونٹی یہ میں نے پڑھا تھا تو اس میں اللہ تبارک کا نے جو ارشاد فرمایا وہ میں سنا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 اشم میرے اشاہ امام, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ ای قرآن کنز ایمان میں اس آیا مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کچھ اصل نیکی یہ نہیں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 اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں جس اس میں واطل مل ابی اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے تو نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے ذمن میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ پیارا مال اللہ کی راہ میں دے اور زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ضرورت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنا تنفک تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور للہ یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت مندی ہوگی کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں اور سیلاب سے جو متاثر یہ عاشقان رسول ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور یوں ان تک بربگ انشاءاللہ انشاء اللہ امداد پہنچ جائے گی اور یوں ان کی دل جوئی بھی ہوگی خیرخواہی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب آخرت بھی ہوگا صلو علی, الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم آئیے میں جی بات کروں گا کہ جس طرح جو ہمارے زلزلہ سے متاثرین تھے تو انہوں نے بھی بعض ایسی باہرے بیان کی تھی کہ انہوں نے اسی اس طرح دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ باتیں سیکھی تھیں اور ان پر عمل کیا تھا تو ان کا گھر بھی محفوظ رہا تو اس طرح کی بھی کئی مطلب بہاریں اس واقعات میں ملیں کہ الحمدللہ ان کے بھی معاملات کئی ایسے اچھے ہوئے کہ جنہوں نے ان ان باتوں پر عمل کیا کیونکہ روحانی علاج کا سلسلہ ہے اور ہمارے بے شمار مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو وہ عمل بھی بتایا جائے کہ جو اپنے گھروں پر کی دیواروں پر لکھنے کا جو اس میں بیان کیا جاتا ہے میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ سنت نے مدنی پنسورہ میں یا ظاہرو والے عمل کے متعلق لکھا ہے کہ یا ظاہرو جو اپنے گھر کی درو دیوار پر لکھ دیا کرے گا ان شاء اللہ وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہے گی حوالے سے مدنی بار جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایسی کشمیر کے ڈیجنل مشاورت کے نگران سے انہوں نے اس طرح کی مدنی بار بھیجی دی کہ میرے گھر آباد میں ہی ان کا گھر تھا تو اپنے گھر کی دیواروں پر میں نے یا واہر لکھ دیا تھا تو جب زلزلہ آیا اور یہ دردناک واقعہ انہوں نے بتایا کہ زلزلہ آیا تو میرے گر کے مکانات گر چکے تھے لیکن میرا گھر یا واہرو لکھنے کی سے محفوظ رہا سب کو اس کا لکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دیوار پر اس کو اس کا ٹائل وغیرہ لگا لیا جائے اور اگر لکھ لیا جائے یا مطلب کہ قلم سے لکھ لیا تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ جھڑ جائے گا اور اس, طرح اس کی ہونے کا اندیش ہے تو بہترین طریقہ کار یہ کہ ٹائل ہو یا ٹائل نہ ہو تو پھر اور ترکیب سے کہ یا واہرو میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کا سلسلہ اس وقت مدنی چینل پر ہم ملاحظہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ریکارڈیڈ سوالات بھی ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں آئیے آج کے اس سلسلے کی سب سے پہلی ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اچھا ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے ریکارڈیڈ رکوڑ کال بتا رہے ہیں کہ ہے نہیں کراچی سے ایک اسلامی بھائی نے ہمیں یہ ان کا سوال ہمارے پاس موجود ہے بینک لون اتارنے کے لیے اسباب نہیں ہیں کوئی ورد یا روحانی علاج بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی کا یہ مسئلہ حل فرمائے جنہوں نے یہ اپنا مسئلہ بھیجا ہے تو ان کے لیے ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک دوبارہ سن لیں اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک تا حصول مراد ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروشیں بھی پڑھ لیا جائے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ شاء اللہ اجزا بے شمار برکتیں حاصل ہوگی اس دعا کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم کر اللہ تعالی وضہ ال کا ارشاد شفقت بنیاد ہے اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ عز وجل ادا ہو جائے گا سبحان اللہ صبح و شام کی تاریخ بھی سمجھ لیجیے آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح اور ابتدائے وقت زور سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے انیس سائن بھائی جیسا کہ غالباً سودی قرض کا تذکرہ ہے اس میں تو سودی قرضہ یہ بہت بڑی آفت ہے اور ایک ہماری تعداد ہے جو اس آفت میں پھنستی چلی جا رہی ہے اپنی بچیوں کی شادیاں کروانی ہوں تو سودی قرضہ لے لیتے ہیں سود سودی نظام کے ذریعے گاڑی نکلوا لیتے ہیں سودی نظام کے ذریعے پلازہ اور آلا آلا بنگلے کھڑے کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی آفت ہے اس کے حوالے سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شراء کے نگران حجی محمد عمران الطلّاری کا ایک ویڈیو کیسٹ ہے بیٹے کو وصیت یہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً حاصل فرمالیں اور سن لیں انشاءاللہ عز ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو, صلو, صلو, اللہ, صلو اللہ, اللہ تعالی علی محمد آئیے کو ریکوڈیڈ کول شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو, صلو, صلو اللہ تعالی علی محمد اچھا یہ سوال ہمارے پاس موجود ہے اقبال بھائی پنڈی سے ذہن کبھی کرنے کے حوالے سے کوئی دعا بتائی گئی تھی جو مدنی چینل پر روحانی علاج کا سلسلہ ہوا ہوگا اور کوئی دعا بتائی گئی ہوگی جو انہوں نے سن لی ہوگی اور ہو سکتا ہے اسے لک اسے لکھ نہ پائے ہوں تو وہ دعا دوبارہ جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہیں مصنوعہ اسلامی بھائی نے ہمیں یہ سوال دیا وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ بغور سماعت جئے اوت حافظہ کے لیے نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن فجر کی نماز کے بعد اولو آخر دس دس بار درود شریف اور ایک بار یہ دعا دعا بھی سماعت سنبھالجیے و اخرجني من ظلمات الوهم ایک بار پھر اسی دعا کو سماعت فرمانی چاہیے اللهم اكرني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم تو فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اول و آخر 10 10 بار درود پاک انشاءاللہ عزوجل اس دعا کے برکت سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور جو جو بات سنیں گے انشاءاللہ وہ ذہن میں محفوظ رہے گی محمد و فلحبی وبارکہ وسلم سلیم اتاری بھائی وطنی سے ان کی طرف سے ہمارے پاس سوال موجود ہے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں اس کا روحانی علاج بتا دیجیے وسوسوں کے تین علاج پیش خدمت ہے جب بھی وسوسہ آئے اس کی طرف سے توجہ بالکل ہٹا دیں نمبر دو جب وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور الٹے کانتے کی طرف تین بار تھو تھو تھو, تھو کر لیجئے اگر نماز میں وساویس ہیں تو سلام پھرنے کے بعد ہی عمل کر لیں اور تیسرہ علاج سورة الناس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یہ علی سورت مکمل پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ عزوجل, عزوجل, عزوجل, عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد غلام جیلانی مرکز الاولیاء لاہور سے اپنے بھائی کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے ان کے بھائی ہیں حافظ محمد کاشف ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کو نہر پر چوٹ لگی جس کے سبب پیرالائز ہو گئے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے غلام جیلانی بھائی اللہ عز و جل کے دعا ہے کہ وہ آپ کے بھائی کو شفائے کاملا عاجلہ صحت نافیات آ فرمائیں آپ کے بھائی کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کے بھائی کو چاہیے کہ یا مینو یا مو یا مک مینو ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے انشاءاللہ شاء اس عمل کی برکت سے صحت اور تندرستی پائیں گے انشاءاللہ اگر یہ خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو اگر کوئی اسلامی بھائی یا یہ بھی خود کوئی اس عمل کو نہ کر پائے تو دوسرا بھی اس ورد کو کر کے ان پر دم کر سکتا ہے یا مینو ایک سو, پندر ایک سو پندر مان پندر مان پندر بھائی کی کوئی قید نہیں کوئی زبیر سے والدہ کو شوگر ہے اس کے لیے روحانی علاج اور گرد بتا دیجیے زبیر بھائی اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفائے کامل عجلہ نصیف فرمائے ان کے لیے اور خدمت ہیں روزانہ صبح شام 15 پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آئے تھے مبارکہ ربی اد خلنی خلا سے مخرجا سے سلطانکہ نمبر اسی بارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر سن لیجئے ربی اد خلنی مد خلا سے دقیوں اخرجنی مخرجیوں وجہ علی وج علی ملدوں کا سلطان روزانہ صبح و شام یہ آئے مبارکہ کا تین بار اول و آخر ایک ایک مرتبہ درو شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے والدہ محترمہ کو پلا دیجئے تا حصول شفای عمل جاری رکھیے ان شاء اللہ عزل شوگر سے نجات ملے گی محمد اشفاق اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے ان کی طرف سے ہمارے پاس سوال موجود ہے کوئی کام پورا نہیں کر پاتا یہ کہتے ہیں میں کوئی کام پورا نہیں کر پاتا تو مجھے کوئی ورد بتا دیجیے اشفاق بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کریں اور بھی. آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیں آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ جب بھی نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بیس مرتبہ یا منہ کو یا مقتدرو یا مک پڑھ لیا کریں انشاء اللہ اس کی برکت سے آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی اس کے علاوہ سماعت فرما لیجئے یا مخیرو یا مخیرو یا مخیرو سو بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ شاء سب کام پورے ہوں گے پر عمل کیجیے ان شاء اللہ آپ جو بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے کام میں مدد الہی بھی شامل رہے گی اور انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچیں گے ان شاء اللہ پچھلے دنوں ایک رکن شرا علیل ہیں تو ان کی یادت کی سعادت ملی تھی ان کا آپریشن بھی ہوا ہے تو وہ آپریشن ان کا کچھ بڑا آپریشن تھا اور پھر اس کے بعد جو ان کو ٹانکے لگے اور جو بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ان کا یہاں سے سینہ وغیرہ چھیرا گیا تھا اور ٹانکوں کے اوپر جو ہے نا وہ جلد کو اس کرنے کے لیے دروس رکھنے کے لیے جو نا وہ فرما رہے تھے کہ اسٹیپلر ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے نا وہاں وہ پوری مطلب لگی ہوئی تھی تو کہا وہ میں کبھی جب تھوڑی افاقہ ہوا تھا اور ان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تھی تو کہا وہ ہاتھ لگاتا تھا تو مجھے ڈر سا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مطلب یہ لوہا لگا ہوا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیسے نکالیں گی اور کتنی مجھے تکلیف ہوگی اور یہ سارا تو فرماتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں یا مک تدیرو بیس مرتبہ پڑھ دیتا صبح بیدار ہو کر تو الحمدللہ پھر جب کچھ دنوں کے بعد جب اس کو نکالنے کی باری آئی تو فرماتے ہیں کہ سوائے چند تھوڑی بہت چبن کے علاوہ مجھے یہ بہت سارے مطلب وہ لگی ہوئی تھی بتایا کہ مجھے الحمدللہ اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو یہ یا مقتد بیس مرتبہ پڑھنا ہے اور نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے والا خوش نصیب ہے کہ اس کے شامل حال مدد علائی رہتی ہے الحمد تو اس کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ کہ جو ہمارے ہمیں اشفاق بھائی نے یہ سوال بھیجا وہ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں جو اسمائے حسنہ بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سب اپنا ورد بنا لیں اس روحانی علاج کو اپنا لیں انشاءاللہ الرحمن برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب شاء اللہ تعالی علی محمد تنویر بھائی باب المدینہ کراچی سے ان کی طرف سے سوال موجود ہیں ہمارے پاس کہ میرے بنے بنائے کام جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ سر صلی اللہ اللہ و و نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے لہذا تنویر بھائی اور مدعین چینل کے ناظرین اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے اس کے علاوہ مدنی پنصورہ کے باپ فیضان او میں یہ ہے یا نہ بیس بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے ان عزوجل اللہ عز وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا یہ عمل باوضو اور بے دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب کام کا ارادہ ہو جائے مثال کے طور پر میں فلاں کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ شاء ضرور کہہ لیا جائے کہ انشاءاللہ شاء یعنی اللہ نے چاہا تو اس کے کہنے کی برکت سے وہ کام پایا تکمیل تک ضرور پہنچے گا بیٹی انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنے آج کے روحانی علاج کی ابتدا میں یہ سنا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عاضی طور پر دعوت اسلامی کی ایک مجلس قائم ہوئی ہے اور جو سترہ مقامات جو ہے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جہاں ان سیلاب زدگان عاشقان رسول کی امداد کے لیے دعوت اسلامی نے مراکز قائم کیے ہیں الحمدللہ پنجاب میں بھی اس کے کچھ مراکز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رکن شورا موجود ہیں امین سے سنتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ کس انداز سے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور کتنا یہ کام آگے بڑھ رہا ہے پنجاب میں ہم ایک سب سوچتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے اس میں جس سلسلے میں کام ہو رہا ہے اس کا کام صلی صل اللہ صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تلا محمد جیل حبیب وکار المدینہ بھائی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے آپ ارشاد فرمائیے یہ ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی انشاءاللہ پھر جب یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ پنجاب میں کس انداز سے سیلاب ززگاں عاشقان رسول کی مدد کے لیے کام ہو رہا ہے اور کتنا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آئیے روحانی راج کے سلسلے میں جو ہمارا اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں عرب شریف سے ہمیں پوچھا گیا ہے غالبا ریاض حسین بھائی ہمارے انہوں نے ہمیں سوال لکھایا تھا زوجہ کو پیٹ میں تکلیف ہے اس کا روحانی علاج بتا اللہ عزوجل آپ کی اہلیہ کو شفا کامل عاجلہ صحت نافرتا فرمائے آمین آپ کی اہلیہ کے لیے درد شکم سے نجات کے لیے روحانی علاج پیشے خدمت ہے پارہ نمبر تیئیس سورہ یاسین کی آیت نمبر ستہتر مریضہ کو لکھ کر پلائیں آیت بھی سماعت فرما لیجیے کہ کون سی آیت لکھ کر مریضہ کو پلانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين <تصحیح> یہ ایت مبارکہ لکھ کر مریضہ کو پلائیے انشاء اللہ عزوجل درد شکم سے نجات حاصل ہو <تصحیح> لکھ کر پلائیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا چل لکھ کر پلانا اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی سادے کاغذ پر یہی آیت مبارکہ لکھ کر لیکن لکھنے میں یہ احتیاط رکھنی ہے کہ جب بھی آیت مبارکہ لکھی جائیں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیت لکھی جائے تو ہمیشہ اس کو باوضو لکھنا چاہیے تو یہ آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اور اس سادے کاغذ کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو یہ مریضہ کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ شکم سے نجات حاصل ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سادی چینی کی پلیٹ پر زردے کے رنگ سے یا زعفران سے یہی آیت مبارکہ لکھ کر اور اگر زردہ یا زعفران کا رنگ میسر نہ ہو تو پوائنٹر وغیرہ سے بھی لکھ سکتے ہیں اس آیاتی مبارکہ کو تو یہی آیاتی مبارکہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس میں پانی ڈال کر مریضہ کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ درد شکم سے نجات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ پنجاب سے رکن شورا لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلاف زدگان کی امدارت سے حوالے سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جہاں دیگر اکتالیس ہزار شعبہ جات میں دل کی خدمت کا کام کر رہی ہے تو اس مصیبت کے وقت میں جہاں ہمارے وطن عزیز کے مسلمانوں پر بعض مقامات پر بارشیں سیلاب اور بہت سارے معاملات ہیں جاری و ساری ہیں تو دعوت اسلامی کے مبلزین الحمدللہ عز ارض وجل ان امت کے دکھیارے مسلمانوں تک پہنچ کر مختلف انداز سے ان کی خدمات کا کام سر انجام دے رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے بعض علاقے اور پنجاب کے کئی علاقے سیلاب کی میں ہیں لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت اپنے گھر بار کھو چکے ہیں بعض خاندانوں میں اموات کے سلسلے بھی ہوئے ہیں اور اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان میں اکثر علاقوں میں دو دن سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہو ہے اور بارش آنے کی وجہ سے جو کچھ معاملات بہتر ہونے کی صورت تھی بھی دوبارہ وہ معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے بعض جگہ ہمارے مبلدین بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اور پہلے خالی مکان کا مسئلہ تھا کہ مکان گر گیا سامان بہہ گیا کھانے پینے کی چیزوں سے معرومی ہو گئی اس وقت تازہ ترین صورت حال یہ کہ ایک تعداد مختلف طرح کی امراض یعنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے کہیں ہیضے کی شکایت ہے تو ہیضے کی وجہ سے ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے ابھی کچھ دیر پہلے خیبر پختونخوا کے مشہور شہر ڈیرہ اسماعیل خان جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دیگر شہروں کی طرح بہت اچھا مدنی کام ہے تو اس شہر کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے سات سے آٹھ مدنی مندوں نے ہیضے کی وجہ سے دم توڑا ہے اور ہاسپٹل میں بھی جہاں جہاں ہو رہے لوگوں کو لایا جا رہا ہے تو اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں کے کئی ایسے غنی افراد جو کل تک غنی کہلاتے تھے سیلاب کے بعد وہ فقیر ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قسم پس کی حالت ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بہت آزمائش ہے تو ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے مرکزی مجلس شعرا کے نگران اور امیر لسمت کی طرف سے جب اس امت کے دکھچارے لوگوں کی مدد کے لیے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی میدان عمل میں ہے تو الحمد للہ پاکستان بھر کی طرح پنجاب کے ان شہروں میں اور خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں اس وقت الحمد للہ بے شمار آشقان رسول مبلغین دعوت اسلامی اپنے کام کاج سے رخصت لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے دخیارے لوگوں تک جا جا کر ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بعض جگہوں ادویات فراہم کر رہے ہیں مختلف طرح کی مجالس دعوت اسلامی نے بنائی ہیں جو اپنے اپنے شعبہ جات میں ان دکھیارے لوگوں تک مختلف انداز سے پہنچ کر امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں الحمد للہ وجل اس وقت جو ہمارے پاک کا کابینہ کے مختلف شہروں میں میاں والی خان کا سراجیا کندیاں موچ موسا خیل لاوا والا باغ اختار دارود خیل عیسیٰ خیل کمر مشانی پپلاں فائد آباد جبی شریف مٹھا ٹیوانا نور پور تھل رنگ پور شاہ حسین خوشآب جوہر آباد اچھالی پہل اور اس کے علاوہ ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات ڈیرہ اسمیل خان فیضان مدینہ اس کے قرب جواب میں ہمارے جامع المدینہ مدارس المدینہ اور اس کے علاوہ پہاڑ پور پنیالہ شریف درا پیزو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ سیلاب زدہ علاقے جہاں پر اس وقت پانی بہت بڑی تعداد میں آ کر تباہیاں مچا رہے ہیں مثلا لیا کے اطراف لیا میں کو سلطان کروڑ لال کیسن فتح پور چوک امام اعظم بکھر دریا خان اڈا جہان خان منکیرا گلزار طیبہ کے اطراف میں الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں اشقان رسول ان لوگوں تک جا کر سامان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے اسلائی بھی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر بظاہر جانا مشکل تھا الحمدللہ اپنے کندھوں پر سامان لاٹ کے پیدل کیچڑ تی کی کلومیٹر ایسا کیچڑ ہے کہ جو بالکل چلنے سے بھی انسان گریز کرتا ہے پھسلنے کے جہاں لیکن ایسی کیفیت میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ کیچڑ پانی کی پرواہ کے بغیر اپنے ان اسلائی بھائیوں تک جا کر ان کو ادویات سامان اور کھانے کی چیزیں فراہم کر رہے ہیں لیکن اب اچھو کے شروعات ہیں اور دعوت اسلامی الحمدللہ جتنے شہر میں نے گنوائے ان کے علاوہ کئی شہروں کے نام نہیں لے سکا جو اس مخصوص حصے کے اندر جو ہماری کابینہ میں شامل ہے الحمدللہ اس وقت مطلب گاڑیوں کے ذریعے گلی بازاروں میں جا جا کر اس مصیبت زدہ وقت کے اندر اپنے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ للہ بنا رہے ہیں اور الحمدللہ کافی جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت دعوت اسلامی کے مبلطین اپنے اسلامی بھائی کے لیے امداد کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں ابھی ہم نے پہنچنا ہے جہاں کھانے پینے کے اشیاء کی حاجت ہے جہاں ابھی تک اسلامی بھائیوں کے پاس ادویات نہیں پہنچیں بعض جگہ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں بعض جگہ ان ادویات کی حاجت ہے بعض جگہ کھانے کا بستر نہیں ہے اگر کھانا ان کے پاس پہنچتا ہے تو ان کے پاس کھانے کے برتن نہیں ہے وہ شاپر کے اندر ہی ترکیب بناتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ہے بالکل مطلب بارشوں کی وجہ سے جو عارضی مکاتے بنے تھے یہ بھی زمین پر گر گئے ہیں بہت زیادہ اس وقت قسم پرسی کی حالت ہے تو میں متنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے روحانی لاج کے سلسلے میں جو حاضری کی سادت نصیب ہوئی ہے کروں گا کہ اپنی کوششوں کو میں مزید تیز تر کرتے ہوئے جلد تر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اس امت کے دکھیاروں تک پہنچنا ہوگا اور دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مکاتب قائم ہیں فوری طور پر ان سے رابطہ کر کے اپنا سامان بھی پیش کریں اور اپنے آپ کو بھی پیش کریں کیونکہ خالی سامان نہیں پیش کرنا سامان آ جائے گا پھر دعوت اسلامی کے مغلزین الحمدللہ اپنے کاروبار اور دیگر معاملات سے فارغ ہو کر کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس سیلاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان متاثر ہیں اور ان تک جانے کے لیے ایک بڑی تعداد درکار ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی والے ایک بڑی تعداد میں کوشش کر رہے ہیں لیکن مزید اسلامی بھائی اگر اس میں شامل ہوں گے تو جلد تر ہم پہنچ کر ان کی مدد کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے حضور جیسے آپ نے جن شہروں کے نام گنوائے یا جن شہروں کے ہم نے نام سنے ہیں کوئی مطلب عام سے شہر نہیں ہے مشہور مشہور شہروں کے نام بھی انہوں نے گنوائے تو جو مشہور شہروں میں اور جہاں وسائل کی کسرت ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو ان وسائل کی کسرت والے شہروں میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس طرح کے کوئی مسائل ہوں گے نہیں یا ہم ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے ایسا نہیں تو یہ مطلب جیسے آپ نے بتایا ابتدا میں کہ جو کل تک دینے والا تھا آج وہ لینے والا بنا ہوا ہے اس میں حضور ایسا ہوا یہ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ بعض ایسے شہر جہاں کوئی چانس نہیں تھے سیلاب آنے کے اور ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی وہ بالکل نارمل شہر کلواتے تھے اور اپنی روٹین کے مطابق وہ ترکیب بنا رہے تھے لیکن ابھی دو دن کے اندر اندر وہ بھی سیلاب جیسے فرما رہے کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا کل کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے تو آج اگر ہم کسی مسلمان کی ساڑھے وقت میں مدد کریں گے اپنے آپ کو قربانی کے ساتھ پیش کریں گے اپنا اچھا اور قیمتی مال پیش کریں گے ان تک پہنچائیں گے تو کل خدا نہ نخاستہ اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو لوگ ہماری امداد کے لیے بھی آئیں گے ہم سنت کی سوچ پر قربان کی خیر خواہ امت یہ जी जी. ایک بنیادی سبب ہے خیر خواہ امت آقا کی امت جو ہے اس کی خیر خواہ کی جائے ان کی دلجوئی کی جائے اور واقعی آنکھ کی قدر تو وہ جانتا ہے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے تو جو پریشانی میں مبتلا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی میں مبتلا شخص کی تکلیف اور وہ جس کرب میں سے گزر رہا ہے وہ اس کا ادراک نہ کر سکتا ہو لیکن ہم جو مدنی چینل کے ذریعے اس وقت اب سائٹ کی تصویر پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں پانی پانی نظر آ رہا ہے اور جانور مویشی بہ رہے ہیں جی اس وقت کہتی ہے کہ پہلے جب بارش اور سیلاب آئے تو اولن مکانات گرے اور کچھ امبال مویشی اور کھانے پینے کا سامان محفوظ کیا گیا لیکن بارشوں کی وجہ سے وہ بھی تقریباً مطلب پانی کے اندر بہ گیا سارا پھر جان بچانے کی کوششیں ہمارے مسلمانوں نے کی اور جان بچانے کے لیے پھر جب یہ محفوظ مقامات پورا پہنچے تو پھر بیماریوں نے ان کو آ کر گھن لیا اللہ عزبان پھر عزبان یہ برسات کا موسم ہے تو زمین سے بھی سانپ بچھو اور دیگر موزی قسم کے جانور بھی نکل کر ان کو تکلیف دے رہے ہیں تو اب اس طرح کے مسائل میں ہمارے مسلمان گھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بارش کبھی سیلاب کبھی کموزی جانور کہیں کھانے کا مسئلہ کہیں ادویات نہیں ہیں کہیں ان کے لیے رابطہ نہیں ہے اور بعض کے ایسے فون اور میسج آ رہے ہیں کہ کسی کا بیٹا پانی کے اندر بہ گیا ہے اور وہ بیٹے کی تلاش میں نکلا تو وہ خود بھی واپس نہیں آیا بیچارا اور کسی کی بہن ایسی بیٹھی کسی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے کسی کی مار ہو رہی ہے تو عجیب سی کہہ پیے خالی کھانے پینے کے مسائل نہیں ہے نا تو اس وقت ان کو ہماری کتنی حاجت ہے ان کو دلاسہ دینے کی ان کی مدد کرنے کی جو امیر علیہ سنت کے عظیم سوچ ہے کہ آپ نے بھی مدیشن سے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں فرائض کے بعد مسلمانوں کی دلجوئی کرنا ان دل میں خوشی داخل کرنا یہ بڑی نیکی ہے تو واقعی اس وقت اس کے عملی مظاہرہ کا وقت ہے کہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ للہ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت جس طرح میدان عمل میں ہیں تو دیگر مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ شامل حال ہو کر اپنی گاڑیاں اپنے اوقات اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنے سامان کے ساتھ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل جانا چاہیے تاکہ فوری طور پر ہم ان کے ساتھ بر وقت جا کر مدد کرنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ جی. دعوت اسلامی کی اس سوچ پر اور اس آواز پر ہم سب لبے کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی انہوں نے سنا کس انداز سے انہوں نے بیان کیا چونکہ وہ یہ خود پنجاب میں ہیں اور وہاں کے اطراف کی یہ ساری چیزیں محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کی کیفیات کچھ جدا ہی ہوں گی تو آئیے ہم سب نیت بھی کرتے ہیں آج کے سلسلے کے تبسل سے بھی کہ ان شاء اللہ رحمان اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور ان اللہ ان کی ضرور ضرور ضرور مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی شہادت نصیب فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ ہم منگل رات آٹھ بجے سلسلہ روحانی علاج لے کر دا مدنی چینل پر براہ راست یہ نشر ہوتا ہے نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ کے طور پر روحانی علاج جو ہے ہفتے کے دن دوپہر ایک بجے جو آج کا سلسلہ ہے وہ ہفتے کے دن دوپہر ایک بجے یہ مدنی چینل پر دیکھا جا سکے گا جو ہمیں اسلامی بھائی <coughs> یہ سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا پوسٹل ایڈریس نوٹ کر لیجئے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان فیڈ بیک ایڈریس کے لیے نوٹ کیجئے فیڈ بیک مدنی چینل ٹی وی ویب ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیجیے ڈبلو دعوت اسلامی ڈاٹ مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی ترغیب دیتے دلاتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو آزمائشوں اور امتحانات سے محفوظ رکھے اور بلا حساب و کتاب ہم سے راضی ہو جائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد